حبھیب صل تلا محمد اللہ مسیالہ محمد آدی محمد کم سول اب روی موائن آدی عب روی ممد مبارک محمد والا علی محمد ان کا مبار تلا اب راہیم والا علی اب راہیم ان کا حمیدم اے اللہ از وجل درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح درود بھیجا سیدنا ابراہیم پر اور ان کی آل پر بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے اے اللہ عز و جل برکت نازل کر ہمارے سردار پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم پر اور ان کی آل پر بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد